أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون عن بالكم بالليل فلا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحبنون صدق الله لله العزيم إن الله وملائكته يقلون على النبي جاجدها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمون تسليما صلى الله عليه نبي ابن بي واله وعصحابه صلى الله عليه وسلم خلاصاً وسلاماً عليك يا سبيبي يا رسول الله وعلى آلك وعصحابك أجمعين الحمد وصلاة في کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے ایک فول کے مطابق ہے یہ آیت کریمہ خلیقۂ ای امیر حمیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازی ہوئی ہے اس بارے میں کہ آپ کے پاس چالیس ہزار دینار موجود تھے اور آپ نے یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیے اس طرح دس ہزار دینار رات میں خرچ فرمائی اور دس ہزار دینار دن میں خرچ فرمائے دس ہزار دینار خوشیدہ طور پر خفیہ طور پر خرچ فرمائے اور دس ہزار دینار آپ نے اعلانیہ طور پر خرچ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صنصیت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مال کو اس طرح سے خرچ کرنے پر ان کی تعریف فرمائی اللہ دین فکون عام والوں بولو کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں سر رنگ اور سیدھا طور پر خفیہ طور پر وہ اور ظاہر کر کے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حج رہے والا خوف نالے ہی والا جنون اور انہیں نہ کسی کی قسم کا خوف اور نہ کسی قسم کا حضر تو پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خلوص نیت کے ساتھ مال کا خرچ کرنا بڑا ہی محبوب اور بہت ہی مقبول ہوا ہے اسی لیے تو اللہ اقبال و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کی طبی اللہ کی تعریف پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے اللہ کی راہ میں کرنے کی بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ماں نف عانی مالو احدین سب کو ماں نف عانی مالو ابھی بکر کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا ہے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا ثابت ہوا کہ حضرت فینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑا اثار فرماتے ہیں ان کے اثار کی گواہی قرآن بھی دے رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ان کے انصافی صدی اللہ کی تاریخ میں حضرت فزن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے حوالے سے بڑی خدمات اور ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت ان کی سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ان کے ذریعے سے اور ان کے تبصل اور ان کی کوششوں سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرات کہ جو ان میں سے بات تو وہ ہیں کہ جو عشراء مبشرہ میں شمار ہوئے حضرت سزنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بھی حضرت سزنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے حضرت سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی جب حضرت سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے تو انہی کی کوششوں کے ذریعے سے حضرت عثمان, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تعالیٰ عہدی مشرب اسلام ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراء مبشرہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت سین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے حضرت طلحہ یہ بھی ان کچھ نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی حضرت عبد عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کوششوں کے سلسلے میں اسلام لائے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے حضرت سینہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بھی حضرت سجنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عشش سے اسلام لائے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھی حضرت سجنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بھی حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کے ذریعے ہلکا بکو سے اسلام تو یہ اور, اور بھی حضرات ہیں جن میں سے میں نے بات کا تبصرہ کیا یہ وہ حضرات ہیں کہ حضرت رقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہ یہ صحابہ حضرت عثمان بن عفسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمٰن بن اوف حضرت سینہ زبید یہ اشرم وشرم دس وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے فرمایا تھا کہ یہ جنتی لوگ ہیں اور تب حضرت سے جذنا صدیغ بردی اللہ تعالیٰ مبشرہ میں حدیث شریف میں آیا من ان منفر رہیق مینار فلینزر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور تما فارا علیہ اللہۃسری کہ جسے یہ خوش ہو اور جسے یہ پسند ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جو جہنم سے ذات کیا جا چکا ہے وہ جنتی ہے فلینز من النار کہ جسے یہ خوش ہو کہ وہ جہنم سے آزاد کیے ہوئے شخص کی طرف دیکھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو یہ خود جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ان کی کوششوں سے جو حضرات اسلام لائے ان میں سے چار صحابہ ایسے کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تو ایسے خوش نصیب صاحبی ہیں اور پھر جن کے انفاق سی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اپنا مال اللہ کی راہ میں جس طرح سے خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا وہ پسند آیا کہ قرآن قریب میں فرمایا اعلان کیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں رات اور دن اور چھپ کر اور جو ہے ظاہر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے عجر ہے اور انہیں کوئی خوف اور ان کو کوئی حزن نہیں ہے تو حضرت فضنا صدیقی کا ببی اللہ تعالیٰ ہوتے مال خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار صورتیں بیان فرمائے چار طرح سے انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا اور وہ اس طرح سے کہ رات میں بھی خرچ کیا اور دن میں بھی خرچ کیا اور پوشیدہ طور پر بھی خفیہ طور پر بھی خرچ کیا سوائے دینے والے اور لینے والے کے تیسرا اور کوئی نہیں جانتا اور اعلانیہ ظاہر بھی خرچ کیا ظاہر کر کر بھی خرچ کیا لیکن اللہ کے بارک تعالیٰ نے رات میں خرچ کرنے کو پہلے ذکر فرمایا کہ رات میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دن میں خرچ کرنے کو ذکر کیا یعنی یہ دونوں صورتیں اللہ کی بارضاں میں بڑی پسندیدہ ہیں کہ رات میں خرچ کیا اور دن میں خرچ کیا پھر کیسے خرچ کیا صرف رن بڑے جو ہے پوسیدہ طور پر خفیہ طور پر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو تو یہ, یہ بھی ان کی ایک ہے صورت بیان فرمائی کہ اس طرح سے بھی انہوں نے مال کو خرچ کیا اعلانیہ طور پر بھی خرچ کیا اور اعلانات اعلانیہ طور پر کیوں خرچ کیا تاکہ جو ہے لوگوں کو رغبت ہو پتہ چلے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا عجر ہے تو اس طرح سے اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ حضرت سلم صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اس طرح سے مال خرچ کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی رفاقت فرمائی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا ساتھ دیا ہے ہر موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح سے عمل سے کیسے خوش تھے اور کیسے آپ خوش ہوئے اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک روز اس طرح سے حضرت سجنت صدیق اکبر رضی اللہ وقال عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اجعل, اجعل ابا بکر معی فی فی درجت فی درجت فی درجت فی الجنہ الجنہ یا اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ کر دے میرے درجے میں جنت کے اندر اللہ اجعل ابا بکرین مائی سی درجتی فی فی الجنہ اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ کر دے جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مقبول نہ ہو فاؤ ہو فاؤ سجا بلٹ اور اللہ تبارک و تعالی وہی فرماتا جب حضور دعا کر رہے ہیں اس کے بعد ہی وہی نازل ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ ان اللہ قد سجا بلک کہ اے محبوب تمہاری یہ دعا مقبول ہو گئی ہے حضرت ابو بکر تمہارے درجے میں تمہارے ساتھ ہوں گے جنت میں اور تو نہ ہو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مصطبہ مسجد نبوی شریف سے گزر رہے ہیں اور بائیں طرف حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں اور بائیں طرف حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں اور دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں آپ اور یہ شاخ فرما رہے ہیں کہ ہا کدا نب آسو ابل قیامہ قیامت میں بھی ہم اسی طرح سے اخائے جائیں گے قیامت میں بھی ہم اسی, اسی طرح سے ہوں گے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر سین خطاب رضی اللہ تعالی عام کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دیے ہوئے ہوں گے حضور ان دونوں شیخین کے ہاتھ جو اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے ہوں گے اور اس طرح سے جو ہے آپ محسر میں تشریف لا رہے ہوں گے حضرت سجنت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمل کی نوعیت اور ان کی رفاقت جو ہے ہر موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتی ہے اور وہ کیسے جو ہے اسے دیکھیں جن کی جن کی صدیقیت اور جن کی صداقت کی گواہی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرتے حضرت سیدنا ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیتے اطہار کے ائمہ میں سے چوتھے امام ہیں اور جناب یہ کتاب جس کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ کتاب بھی جو ہے ہماری نہیں غمّا, اس سے سفا ایک سو سینتالیس پر اور یہ کتاب چھپی ہے ایران میں ایران میں چھپی ہے تہران کا, تہران کا مطبع ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا محمد باقر ابو جعفر یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف زیادے ہیں حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت سیزنا باقر رضی اللہ تعالیٰ عن ہیں <متاز> صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے اور حضرت سیدہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عن صاحبے ہیں حضرت سیزنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت سیزنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عن صاحبزاد حضرت سیزنہ علی قدم اللہ تعالیٰ وز کریم کے <متاز> <متاز> تو اس طرح سے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت سیزنا امام زین العابدین کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ صاحبزاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ابو جعفر صادق جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں ان کا یہ بیان سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیسے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت اور ان کی صداقت کیسی ہے تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان پڑھا جائے اور کشف الغمہ میں یہ دیکھا جائے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک روز آپ منبر پر, پر رونق فروغ ہو کر تقریر فرما رہے تھے کسی نے دوران تقریر جو ہے سوال کیا کہ کیا تلوار میں چاندی کا دستہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ پوچھا آپ سے کہ کیا چاندی میں کیا کیا تلوار کے دستہ جو چاندی کا لگایا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا لا بس ادی لابد ابو بکرنی صدیق ربی اللہ تعالیٰ انہ سی فرمایا کہ تلوار میں چاندی کا دستہ لگانے میں کوئی حرک کی بات نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنی تلوار میں چاندی کا دستہ لگایا ہوا تھا اندازہ فرمائیں اور غور فرمائیے آپ حضرت سیدنا باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کال پر اور اس بیان پر کیا فرما رہے ہیں لابا اسد ہی قد ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ چاندی کا لگا کر لگایا ہوا تھا چاندی کا بنا کر اس میں لگایا ہوا تھا تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں جائز ہے بالکل تو اس شخص نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں تو کیا فرمایا نام اسدیق نام اس صدیق نام اسدیق کیوں نہیں میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر صدیق ہیں ابو, صدیق ہیں،, ابو صدیق ہیں تین مرتبہ حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کے خطاب سے لقب سے جو ہے یاد کیا کہ صدیق کے لقب سے ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق ہیں اور کسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ بس اتنا کہہ دیا چھٹی ہوتی نہیں بلکہ فرمایا فَمَن فمل یت اللہ صدیق جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قول کو اس کے قول کو جو ہے قبول نہیں فرمائے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں پتہ یہ چلا کہ اہل بیس اثار کے ام اکرام میں سے جلیل القدر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر کو صدیق جو ہے وہ مانتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہ مانے اس کا دنیا اور آخرت میں قول جو ہے مقبول ہی نہیں ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے تو پتا یہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا ابو بکر کو جو صدیق نہ مانے اس کا کوئی فول اس کی کوئی نظر اس کی کوئی نیاز اس کی کوئی, اس کی کوئی مجلس اس کی کوئی محبت اللہ کی دارگاہ میں قبول ہی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ہو سکتی ہے کہ اہل بہت اطہار کے ایک ذلیل القدر فرد ایک جلیل قدر امام وہ یہ فرمائیں کہ ابو بکر جو ہیں وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں تو پتہ ہی یہ چلا کہ حضرت ابو بکر ایسے صدیق ہیں کہ جن کی صدیقیت قرآن سے ثابت جن کی صدیقیت حضرت سیدنا جبریل امین کی زبان سے ثابت ہے ان کے فرمان سے سابق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت حضرت سیدنا محمد باقر ہیں ام اتھار اہل بیت اتار میں سے ان کی زبان سے ان کے بیان سے ثابت تو حضرت ابو بکر ایسے خلیفہ اول ہیں ایسے وہ امیر المؤمنین ہیں تو ان کی صدیقیت حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ فرماتے ہیں اور ان کی صدیقیت نہ ماننے والوں ان کے صدیقیوں کو قبول نہ کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے اس, کی اس کا کوئی قول جو ہے نہ دنیا میں مانا جائے گا نہ آفرت میں مانا جائے گا یہ کتاب کشف الغمہ میں یہ لکھا ہوا ہے یہ کوئی ایسی ایسی ہی جو ہے ہوائی بات نہیں کی جا رہی ہے یہ کشف الغمہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایران میں چھپی اور تہران کے مطبعے سے جو ہے یہ فروخت ہوئی اس کے ایک سو سینتالیس سفح پر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے دیکھا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے حضرت سیدنا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جو ہیں وہ رفیق غار ہیں کیسے حضور کے ساتھی ہیں اور صحابہ اکرام میں وہ کیسی قبر و منزلت کے حامل ہیں اس حدیث سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہماری سیاستہ کی کتاب میں موجود ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابو بکرین سیدنا اون وہ خی رونا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سیدنا وہ ہمارے سردار ہیں وہ خی رونا وہ ہمیں سب سے بہتر ہیں وہ احب گناہ رسول اللہ اور اللہ رب العزت آصبا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں بھی وہ بہت ہی جو ہے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مقبول اور محبوب ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بڑے محبوب ہیں اور کیسے محبوب ہیں اندازہ کیجئے کہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں بھی ساتھ رہے اور حضر میں بھی ساتھ رہے جنگ اور رسبات میں بھی ساتھ رہے اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں ساتھ رہے وہ غار میں بھی ساتھ رہے مزار میں بھی ساتھ ہیں اور کل حشر میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور دنیا میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے ساتھ ہیں جب وصال ہوا ہے جب وشال ہوا ہے اور جنازہ جب تیار کیا جا چکا ہے تو آپ کی وسیعت کیا تھی وسیعت یہ فرمائی تھی کہ میرا جنازہ تیار کرنے کے بعد سبز گمبت کے سامنے حضور کے حضور اگزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار کے سامنے سبز, سبز گمبت تو اب بنا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار شریف کے سامنے میرا جو ہے جنازہ رکھ دیا جائے حضور اگزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہو تو پھر پہلو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و میں میری تبقین عمل میں لائی جائے اور یہ بات ہماری کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے ہماری جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے سوانح کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں بھی یہ بات لکھی ہے اور جو میں بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کیجئے جب جنازہ تیار ہو گیا تو حضور اعزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے سامنے جنازہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا اور عرض کیا گیا الفلاط وسلام علیہ یا رسول اللہ اللاط و السلام علیہ یا رسول اللہ یہ جمال الاولیاء میں دیکھا جا سکتا ہے یہ جمال الاولیاء میں دیکھا جا سکتا ہے السلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ یعنی ارض کرنے کی منشا ایک طرف سے یعنی سلام بھی ارد کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ارض کیا جا رہا ہے کہ آپ کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جو ہے آپ کے مزار اقدس کے سامنے رکھا ہوا ہے اجازت ہو تو تقسیم کی جائے آپ کے پہلو میں یہ ہے منشا اسلاط والسلام علیہ کے رسول کہنے کافلا سلام بھی عرض کیا جا رہا ہے درود بھی بھیجا جا رہا ہے سلام بھی عرض کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے اذن اور اجازت بھی حاصل کرنے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے افسلاط والسلام علیہ کے رسول اللہ اس کے بعد مزار اقدس سے یہ آواز آج آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے پہلو میں داخل کر دیا جائے اب آواز مزار اجز سے آ رہی ہے از دل الحبیب इल الحبیب اب آپ غور فرمائیں اس جملے پر غور فرمائے کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہی ہوا ہے جمال ال اولیا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہاں سے آواز آئی से سے آواز آئی مزار اتحر سے یہاں دو باتیں وہ دو باتوں پر بر... غور فرما کہ دیکھیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حیات الحت المبیا حق انبیاء کی حیات حق ہے اور دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ صاحبان مزار آواز سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ السلاط السلام و علیہ رسول اللہ جب کہا جا رہا ہے تو حضور کے مزار اقدس سے یہ آواز آ رہی یعنی آپ اپنے مرکز مبارک سے اپنے مزار اقدس سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ اکثر الحبیب ال الحبیب کہ میں گوں مزار میں لیکن میری حیات میں کوئی فرق نہیں آیا ہے جو سن لو اکثر الحبیب ال الحبیب کہ حبیب کو حبیب کے پاس جو ہے لے آؤ ان کے پہلو میں جو ہے ان کو آرام سے جو وہ ان کی تدفین کر دو ہمارا عقیدہ الحمدللہ وہی ہے کہ جو حضرات صحابہ کا ہے جو حضرات صحابہ کا ہے جو سابقین کا ہے جو مشائش کا ہے جو اولیاء اکرام کا ہے جو جمہور کا ہے جس پر آج تک وہ عمل ہو رہا ہے اس طرح سے کہ جناب تدفین جو ہے وہ حضور کے پہلو میں ہو رہی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ جناب حضرت سیدنا صدیق صدیقی <السلام> اللہ تعالیٰ ہو وہ جلیل القر صحابی ہیں وہ خلیفہ اول ہیں کہ جو دنیا میں ساتھ حضرت میں ساتھ سفر میں ساتھ غار میں ساتھ اور مزار میں ساتھ اور کل جو ہے وہ میدان حشر میں بھی ساتھ ہوں گے اسی لیے ہمارے آلہ حضرت حضرت سیدنا شاہ احمد رضا محبث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ محبوب رب محبوب رب عرش ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا نے محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں اور پہلو میں جلوا گاہ عطیق و عمر کی ہے کہ یہ سبز گنبد اس میں اللہ رب العزت کے محبوب رب عرش کے محبوب بھی آرام فرما ہے اور اس محبوب رب عرش کے پہلو میں جلوا گاہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلو میں آرام فرما ہے اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آرام فرنا ہے تو کیسے خوش نصیب صاحبی اور پھر جن کی چار پش جو ہے وہ مسلمان یہ واحد مقام ہے یہ انفرادی مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ صحابہ میں آپ نظر ڈالیں تو یہ مقام کہیں نظر نہیں آئے گا والد صحابی والدہ صحابی خود صحابی اور جناب صاحبزاد صح... صحابی صاحبزادیاں صحابی اور خود جو ہے پوتے بھی ان کے صحابی کیسے جو ہے جلی القبر ہیں اور پھر ان کی خدمات جلیلہ اللہ اکبر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرما دیں کہ جتنا نفع مجھے جو ہے اوب کر کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے ن... کسی کے مال وہ نفع نہیں پہنچایا کتنی بڑی جو ہے یہ سعادت ہے اور کتنی بڑی جو ہے حضرت قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی ہے ایک دو موقع پر نہیں اتنے مواقع ایسے آئے ہیں کہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع تو وہ آیا کہ اپنے گھر کا سب کچھ جو ہے اثاثہ سب کچھ مال و مت سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور کیسا عقیدہ تھا سب چین جس کے بارے میں عادت کروں کہ مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی موقع پر حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں اور خیر میں سب کب کر جاؤں بڑھ جاؤں تو ایک موقع پر حضور نے سب کے حکم دیا کہ صدقہ کا کرو لا قیلہ میں خرچ کرو میں گھر گیا اور میں نے آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا مال حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا اور اس کے بعد دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں اور کس انداز سے آ رہے ہیں کس شان سے آ رہے ہیں کہ ان, کی ان کا یہ آنا اور ان کے ساتھ جو معلوم بتا تھا سامان تھا وہ خود یہ بترا رہا تھا زبان حال سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں سوئی دھاگا تک نہیں چھوڑا ہے یہ دیکھ کر حضرت ابو یہ دیکھ کر حضور اکدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ ما اب قیتہ تھا تو نے اپنے بھائی تھے تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا تو فرمایا کہ طرح تو متراہو یا رس اللہ میں نے اسی کے میں سے چھوڑا یعنی آدھا مال میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں اور آدھا مال میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں حضرت ابوبکر سے فرنا ہے کہ ماں اب کیسا ماں اب کی بی ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو تو جواب دیا تھا اب کئی تو اب کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں آپ غور فرمائیں یہ عقیدہ تھا حضرات صحابہ کا یہ عقیدہ تھا حضرت سیمت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے یہ مسئلہ بھی, یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ کہ حضرت ابو بکر اس وقت سرکار تو عالم کے سامنے بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر کا جو مکان تھا وہ فاصلے پر تھا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور رس رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن عقیدہ اس عقیدے پر تھے کہ اللہ کا رسول جو ہے جس طرح سے یہاں پر حاضر و ناظر ہے اسی طرح سے مسلمانوں کو گھروں دھر میں،, میں بھی وہ حاضر و ناظر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں تو حضرت ابوبکر کا یہ عقیدہ تھا اور ڈاکٹر اقبال نے اسی موقع کئی مناسبت سے جو وہ کہا کہ پروانے کو چراغ کو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ تبارک بطالہ ہم سب کو ایسا ہی ایمان عطا فرمائے ایسا ہی عقیدہ فرمائے اور ایسی محبت اور حضور اقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کامل عطا فرمائے بآردوانحمد الحمدللہ رب العالمین